مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ از وجل سلسلہ ساری کثرت پاتے یہ ہیں میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں سورت القوثر کی تفسیر سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اس کے لفظ الکوثر کی تفسیر میں ہم کئی معنی سن چکے ہیں آج بھی ایک خوبصورت معنی اس کلیمے کا سننے کی سادت حاصل کریں گے اور وہ بھی مانا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر نقل کیا ہے کہ یہاں پر الکوثر سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی امت کے علماء آئمائے مشتین اور اولیائی کرام مراد ہیں یعنی اب اس کا معنی یہ بنے گا انافینہ کل کوثر بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی یعنی ہم نے آپ, کو آپ کی امت میں سے بکثرت علماء بکثرت اولیاء عطا کیے اور ہم نے آپ کو ایسے علماء اور اولیاء عطا کیے کہ جو فضیلت کے اعتبار سے تمام امتوں کے علماء اور اولیاء سے بڑھ کر ہیں کوثر کا معنی ہم پیچھے سن کے آ چکے ہیں کہ جس چیز میں بہت زیادہ کثرت ہو چاہے وہ فضیلت کے اعتبار سے ہو چاہے وہ تعداد کے اعتبار سے ہو اس کو کوثر کہا جاتا ہے تو یہاں پر جب کوثر کا معنی علماء امت اولیاء امت لیا جائے گا تو پھر معنی یہ بنے گا کہ آپ کے امت کے اولیاء اور علماء کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوگی اور آپ کی امت کے اولیاء اور علماء فضیلت میں بھی دوسری امت کے علماء اور اولیاء سے بڑھ کر ہوں گے اور اس پر کثیر احادیث طیبہ شاہد ہیں علماء کی جو فضیلت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کی خود قرآن مجید فرقان شمید میں اللہ جل شان ہو نے علماء کی اہمیت کو بیان کیا علماء کی فضیلت کو بیان کیا ارشاد باری تعالی ہے انما یخشى الله من عباده العلماء یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ہیں علم والے ہی ہیں کہ جو اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا خوف و خشیت رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والوں کے بارے میں واضح طور پر قرآن مجید فرقان شمید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورت الحجرات میں ارشاد فرمایا ان اکرم اکما بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو اب اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ ڈرنے والا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک زیادہ مکرم ہے اور خود اللہ تبارک و تعالی نے علماء کے بارے میں یہ ارشاد فرمای کہ یہی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے ہیں کہ جو جتنا علم رکھے گا وہ اتنے ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درے گا قرآن مجید فرقان شمید میں اللہ جلل شان نہو نے ایک اور مقام پر سورة المجادلہ میں ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا مینکم والذین اوتوا العلم درجات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے درجات بلند کرتا ہے بالخصوص ان کے کہ جو علم والے ہیں علم والوں کے درجات عام ممینوں کے مقابلے میں بلند کرتا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں۔ کہ عام مومنوں اور علماء کے درمیان جنت کے اندر سات سو درجات کا فرق ہوگا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بھی علماء کو عطا فرمائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے ارشاد فرمایا العلماء و الانبیاء کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کے رام علیہ وسلم اِنَّمَا الْعِلْمَ ان نما ور علم کا وارث بناتے ہیں تو جس نے علم کو حاصل کیا اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کیا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث انبیاء کرام علیہ السلام کا وارث یہ علماء کو قرار دیا ہے تو اس سے علماء کے مقام اور مرتبے کو جانا جا سکتا ہے بہت سارے سلسلوں کے اندر آپ نے علماء کے فضائل سنے ہوں گے امیر السلم بکسرت اس حوالے سے بیان فرماتے رہتے ہیں میں اس حوالے سے کچھ باتیں مزید آپ کی بارگاہ میں جو ہمارے سلسلے سے تعلق رکھتی ہیں وہ ارض کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر ایسے علماء اور ایسے اولیاء پیدا فرمائے ہیں کہ جن کی نظیر اور جن کی مثال پچھلی امتوں کے اندر نہیں ملتی اور یہ یاد رہے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے وہ علم والا ضرور ہوگا بغیر علم کے کبھی کوئی شخص اللہ کا ولی نہیں بن سکتا امام شافعی عی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے اس کے بعد ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہو سکتا ہے وہ پیدائشی ولی بھی ہے تو بھی علم لازمی طور پر اس کے پاس ہوتا ہے بغیر علم کے کوئی ولی نہیں بن سکتا علم یہ ولایت کی سیڑھی ہے جب تک علم ظاہری نہیں ہوگا اس وقت تک ولایت حاصل نہیں ہو سکتی تو اس امت کے اندر جو اولیاء اور علماء آئے ہیں ان کی نظیر پچھلی امتوں کے اندر بالکل بھی نہیں ملتی مثال کے طور پر اگر ہم فقط آئمۂ مشتحدین پر غور کریں تو علم مشتحدین میں سے امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ان کے جو کمالات علمی ہیں کہ کیسا کمال علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا کہ قرآن و حدیث کے اوپر اور اس زمانے کے علوم کے اوپر پھر اس کے بعد عربی لغت کے اوپر جو عرب کا اہل عرب کا جو استعمال کا زبان کے استعمال کا طریقہ کار تھا ان کے اوپر جیسی ان کی نظر تھی اور جس قدر ان کو احادیث طیبہ یاد تھی وہ اپنی نظیر آپ ہیں کہ کتنا اللہ تبارک وطالع نے اخذ کرنے کا ملکہ عطا فرمایا کہ اس سے مسائل کس طریقے سے نکالے جائیں امت کے سامنے اصول کیسے بیان کیے جائیں کیسے وہ ضابطے بیان کیے جائیں کہ جس کے ذریعے سے امت کی رہنمائی ہو یہ اپنی جگہ پر ایک الگ کمال لگتا ہے تو یہ آئمۂ مشتحدین اسے چار نہیں بلکہ آئمہ مشتحدین کی تعداد یہ سو سے بڑھ کر ہوئی لیکن ان چار کے جو اصول اور ضوابط جن کی روشنی میں جو قانون انہوں نے بیان کیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے آگے مسائل بیان کیے جاتے ہیں وہ فقط ان چار کے محفوظ رہے ورنہ دیگر آئمہ مشتحدین بھی موجود تھے ان کے جو مسائل تھے ان کے جو اصول اور ضوابط تھے وہ محفوظ نہ رہ سکے ان چاروں کے محفوظ رہے اس لیے یہ چاروں مشہور ہوئے اور آج امت ان چاروں ہی کی تقلید کرتی ہے کہ چاروں میں سے کسی نہ کسی ایک امام کی تقلید کرنے والے ہی دنیا کی اکثریت مسلمانوں کی آپ کو ملے گی تو یہ چار اگر فقط ان چار کے علوم پر غور کیا جائے اور پھر اس کے بعد ان کی ذہانت پہ غور و فکر کیا جائے تو نتیجہ سامنے آئے گا کہ پچھلی امت کے اندر کوئی ایسا عالم آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جیسا علم ان کو عطا کیا گیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت اور فطانت اپنی جگہ پر بڑی مسلم تھی امام مالک رحمۃ اللہ تلالے جو آپ کے ہم اثر بھی ہیں آپ کے ساتھ ان کی کافی گفتگو بھی ہوئی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دلائل کی قوت ایسی عطا کی گئی ذہانت ایسی عطا کی گئی کہ اگر کسی مٹی کے ستون کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ یہ سونے کا ہے تو اپنے دلائل سے یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ مٹی کا ستون سونے کا ہے ایک حکایت بڑی خوبصورت آپ کے بارے میں بیان کی گئی کہ کس طرح آپ نے ایک دہریے کو اللہ تبارک و تعالی کے وجود پر قائل کیا یعنی اب یہ پیش نظر رہے کہ جب بھی کوئی گفتگو کرتا ہے تو وہ سامنے والے کے عقیدے اور نظریے کے مطابق ہی دلیل دیتا ہے اب سامنے جو شخص تھا وہ تھا دہریہ اور دہریے وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و کے وجود کے منکر ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و کو مانتے ہی نہیں ہیں تو اس دہریے نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو مناظرے کا چیلنج کیا امام اعظم نے قبول کیا وقت ہو گیا کہ پونا مقام پر ہم جمع ہو کر گفتگو کریں گے اس موضوع کے اوپر ایک جھمگٹا لوگوں کا اس مقام پر جمع ہو گیا وہ دہریا بھی وہاں پر پہنچ گیا بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے کہ امام اعظم و خنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں آئیں گے اور اس دہری کو اس بات پر قائل کریں گے سب کو یقین تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی حنیفر عنہ ایسی مسلم ہے کہ ضرور آج اس دہریے کو قائل کر لیں گے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو پہنچتے پہنچتے وہاں پر دیر ہو گئی کافی دیر ہو گئی آپ وہاں پر دیر سے پہنچے تو اس ڈہریے نے کہا کہ ہم بات بعد میں کریں گے پہلے آپ یہ رشاط فرمائیے کہ آپ مسلمانوں کے اتنے بڑے امام ہیں اور آپ نے ایک وعدہ کیا تھا کہ اس وقت آپ یہاں پر پہنچ جائیں گے اور آپ اتنا دیر کر کے یہاں پر پہنچے ہیں اتنی دیر سے یہاں پر پہنچے ہیں تو امام اعظم وصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں یہاں پر آ رہا تھا تو راستے میں دریا پڑا دریا کے کنارے پہنچا تو وہاں پر کوئی کشتی نہیں تھی کہ جس میں بیٹھ کر میں یہاں پر پہنچتا تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت یہ خود بخود کٹا وہاں پر درخت موجود تھا وہ خود با خود کٹا. کٹھنے کے, بعد اس درخ کے خود بخود خود خود جڑ کشتی بن گئے کشتی بن کر وہ دریا کے اندر خود اترے کشتی میں بیٹھا اور وہ کشتی دریا میں خود چلنے لگی اور مجھے اس کنارے پر پہنچایا تو اس وجہ سے پہنچتے پہنچتے مجھے دیر ہو گئی وہ دیریا ہنسنے لگا کہ آپ مسلمانوں کے اتنے بڑے امام ہو کر ایسی مذاقہ خیز باتیں کر رہے ہیں بچوں والی باتیں کر رہے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درخت خود بخود کٹ جائے اس کے تخت خود بخود تخت خود بن جائے اس کی کشتی خود بخود بن جائے خود بخود وہ دریا میں اترے پھر آپ اس میں بیٹھے اور خود چلتے ہوئے وہ دوسرے کنارے پر پہنچا دے یہ تو کوئی عقل والی بات نہیں ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ سمجھایا کہ جب ایک درخت خود بخود نہیں کٹ سکتا اس کے تختے خود بخود نہیں بن سکتے اس سے کشتی خود بخود نہیں بن سکتی خود بخود کشتی چلتی ہوئی دوسرے کنارے پر نہیں آ سکتی کوئی نہ کوئی درخت کاٹنے والا چاہیے کشتی بنانے والا چاہیے کشتی چلانے والا چاہیے تو بندہ خدا اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والے کی کیسے چل سکتی ہے یقیناً کوئی حسی ہے کہ جس کے چلانے سے یہ نظام چل رہا ہے کہ ایک ہی وقت کے اندر ہمیشہ سے سورج کے جلنے کا ایک ہی نظام ہے ایک ہی طریقہ کار ہے کہ وہ مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے چاند ستاروں کی منزلیں طے ہیں کہ اس وقت چاند کہاں ہوتا ہے ستارے کہاں ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے مقام پہ تیر رہے ہیں اور بارش کا نظام مقرر ہے کھیتیاں ہوتی ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں جو ایک نظام کے تحت چل رہی ہیں وہ بغیر چلانے والے کے کی کیسے چل سکتی ہیں اس دہری کی عقل کے اندر فوراً بات آ گئی کہ واقعی جب ایک چھوٹا سا کام بغیر کسی کرنے والے کے نہیں ہو سکتا تو یقیناً اس عالم کے نظام کے چلانے کے لیے بھی کہتی ضرور ہے کہ جو اس عالم کو چلا رہی ہے اور اس نے اسی وقت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر توبہ کی اور اسلام کو قبول کر لیا یہ مثال آپ کے سامنے بیان کی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذہانت کی کہ کس طرح آپ نے مثال کے ذریعے اس دہریے کو دین اسلام کی طرف اللہ تبارک و تعالی کے وجود کی طرف مائل کیا یہ جھوٹ نہیں ہے اس کو جھوٹ سے تعبیر نہیں کیا جائے گا اس طرح کی امسدا سمجھانے کے لیے بیان کی جا سکتی ہیں اور یہ بکثرت کتابوں کے اندر موجود ہوتی ہیں بہت ساری کہانیاں بھی آپ نے پڑھی ہوں گی کہ جو ایسی کہانیاں ہوتی ہیں کہ جو نصیحت کے لیے کی جاتی ہیں سمجھانے کے لیے کی جاتی ہیں تو اس کی اجازت دی گئی ہے شریعت متحرہ کے اندر کہ ایسی باتیں اگر سمجھانے کے لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ جس سے سامنے والے کو واضح طور پہ پتا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے جس جانوروں کی کہانیاں ہوتی ہیں کہ جس میں جانور ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے جا ہر جاننے والے جانتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان کی گفتگو کو اس طریقے سے سنا جائے تو اس طرح کی باتیں جو بیان کی جاتی ہیں وہ سمجھانے کے لیے بیان کی جاتی ہیں تو یہ ایک مثال امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کو ذہانت کی بیان کی اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ تعالی یوں ہی امام احمد بن حنبل یوں ہی امام شافئی رحمۃ اللہ تعالی ان کی سیرت آپ پڑھتے چلے جائیں ان تمام کی سیرت کے اندر ایسی ذہانت کے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ جو دین کے اعتبار سے بھی ہیں اور دنیا کے اعتبار سے بھی ہیں تو یہ تو صرف چار آئم مشتحدین کی باتیں ہیں ورنہ اگر آپ علماء کے حالات پر لکھی گئی کتابیں پڑھیں تو ہماری کتابیں اس سے مالا مال ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ نے سیئر عالام النبا کے نام سے کتاب لکھی ہے جس میں امت کے ذہین افراد کے حالات لکھے ہیں اور یہ ستائیس جلدوں کے اندر کتاب ہے جس میں ہزاروں علماء کے واقعات موجود ہیں ان کے حالات زندگی موجود ہیں اور ایسے ایسے محجر العقول یعنی عقلوں کو حیران کر دینے والے واقعات اس کے اندر ہیں کہ بندہ حیران لے جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسی ذہانت ہمارے علماء کرام کو عطا فرمائی تھی اور عطا فرماتا ہے تو یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ان اللہ تبارک و اگلے سلسلے کے اندر مزید اسی حوالے سے کہ الکوثر کا معنی علماء امت اولیاء امت ہے اس کی اور مثالیں آپ کے سامنے اور کچھ فضیلت علماء کی آپ کے سامنے بیان کریں گے جب تبارک وطالیہ ہم سب کو علماء کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق قطع فرمائے ہمیں خود بھی علم دین حاصل کرنے اور علم دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاین نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ وسلم